نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت صوبان آپ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو جب آپ حاضر ہوئے تو اس وقت آپ پر ایک غم کی کیفیت ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ آج رنگ کیوں بدلا ہوا ہے کیا کوئی بیماری ہے یا کوئی تکلیف ہے پریشانی ہے کیا بچا ہے دنیا کے اندر جب کبھی بھی ہم آپ کے پاس آتے ہیں تو بہت سکون مل جاتا ہے اطمینان ملتا ہے یہاں فیض و برکات حاصل کرتے ہیں صحابہ کرام علی مرد لیکن جب گھر چلے جائیں تو پھر قلب جو ہے وہ گویا کہ ایک مستر ہو جاتا ہے پریشانی والی کیفیات ہے لیکن آج ذہن کے اندر سوال ایسا آیا ہے کہ اگر جنت میں میں آپ کا دیدار نہ کر سکوں گا تو پھر میں تو جنت میں بھی میری پریشانی سی کیفیت بن جائے گی قربان جائیں ان کے اس کے رسول پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہنا ان کو کتنا محبوب اور مقصود اور کتنا محبوب ترین ان کا مشغلہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم بیٹھے رہیں آپ کی باتیں سنتے رہیں تو آج ذہن میں سوال آ گیا یار صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ نبیوں کے بھی سردار ہیں امام الانبیاء ہیں آپ کا مقام بہت بڑا اور آلہ ہوگا تو جب آپ کا درجہ بہت بڑا مقام بہت بڑا تو ظاہر جنت میں بھی آپ کا مقام وہ بہت اونچا اور بلند ہوگا میں آپ کو جنت میں نہ دیکھ پاؤں گا تو میں تو پریشان ہو جاؤں گا اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ میں سے یہ عمل تھا کہ جب کبھی آپ نے کسی بات پر جواب نہ دینا ہوتا یا آپ چاہتے کہ اس پر اللہ ہی جواب عطا فرمائے اللہ ہی کچھ حکم ارشاد فرمائے حضور خاموش ہو جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار فرمایا تو حضرت جبریل امین اس آیت مبارکہ کو لے کر آپ نازل ہو جاتے ہیں اور وہ آیت مبارکہ کون سی ہے وَمَن يُطعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ رفی قوم ترجمہ اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے فضل کیا یعنی انبیاء صدیقین اور شہداء اور صالحین اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں وہ ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ول وسلم کے صحابہ کرام علیہ مردوان کو کس قدر یہ چیز بھی محبوب رہتی کہ دنیا میں تو ہم حضور کے ساتھ ہیں دنیا میں ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ و تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے ہیں آپ کی زیارت سے شرف پاتے ہیں لیکن جنت میں ہماری رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ مائیت کیسے ہوگی یعنی محبت یہ بالکل کمال درجے کی محبت دنیا میں تو ساتھ ہیں ہمیں جنت میں بھی یہ رفاقت مل جائے ہمیں جنت میں بھی حضور کا ساتھ نصیب ہو جائے